إن الحمد لله نعمل ونفعه ونصرفه ورغو بلاي من شرور أن تسنا ونمسلنا في عوائنا من يحدي بالله فلا أرم من لنا ومن يغذره فلا عالينا وأشهر الله إلى علي الله وأشهد أن محمد أبره ورسوله ياني والذين آمنوا تقل الله فيها الخرفات ولا نموتون إلا وأرجو المسلمون يا أيها الناس اتقوا رفظكم الذي فرقكم من نفس واحدة وفرق منها رجعا وضعق منهما رجالا فكيرا وإشاءا واتقوا الله الذين تسافلون فيه والأرحام إن الله كان علم ركيبا يا أيها الناس اتقوا الله وقلوا قولنا السبيدا يستحنكم أعمالكم وان اتركنا عبودا ومماتا الىها ورسوله فقد قاد فورا عظيما اما بعد فان نهي عن الحديث كتاب الله وصين حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم مما لم وشر الهمم لقاتها وقلم فعوذ بالله السميع الذين من الشيطان الذين بسم الله الرحمن الرحيم ألم يكن الذين آمنوا أن تقشع قلوبهم من ذكر الله وما نذل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا لكتاب من خضره فقام عليه من أمد فقشف قلوبهم وفكير منهم فقشفوا محترم شامی دلی ماں اور بہنوں ہم اس صورت اٹھا کی آیت پنچایت نمبر پڑھی ہے آج جس موضوع پر ہم کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے تجدیدی ایمان یعنی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہے اپنے ایمان کو نیا رکھنے اور تازہ رکھنے کی کوشش یہ ہر مسلمان پر گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا ایمان برابر سرو دیکھنا نہیں رہتا ہاں ایسے سنت و جماعت کے حقیلے کے مطابق ایمان کرتا ہے ایمان کرتا ہے ایمان کبھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے کبھی بہت کم ہو جاتا ہے کبھی ایمان مرجھا جاتا ہے کبھی انسان کی دل موبائل کی دل پریتاری جم جاتی ہے جبت جات کا پودا پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ایمان آپ کا کام نہیں کرتا نمبر دومان کو تازہ کرنے کی جتنی تاخیر کتابوں سن کیوں ضرورت کی گئی ایمان کا تازہ کرنا ایمان کاش کرنا فرق قرار دیا گیا ہے اس کی بہت بڑی یہ ہے کہ ایمان جو ہے ایک درخت نے ایمان اس کی شال درخت سے لی ہے تو اس کی زندگی کی ذمہ دار ہم آزمی ہیں کلم طیبہ کی مثال بھی ہے یہ ایک درخت ہے درخت بڑا باقیدہ ہے بڑا اچھا ہے جڑیں اس کی نیچے پر جمعی ہوئی گڑی ہوئی ہیں کتنی بھی ہوائیں کتنا بھی طوفان آئے اس کی جڑیں بگڑتی نہیں اپنی جگہ پر مضبوط ہیں اور بڑے ساتھیں اس کی نگفا اس طرح چاروںرخت اس کی شاخیں ہیں ہرا بھرا ہے اندر رب الع آدمی نے فرمایا یہ کرنے طیبہ انسان ہے یعنی درخت کی جڑیں مضبوط ہوگی ہرا بھرا ہوگا شاخوں والا ہوگا تو اس کے فن بھی اچھے ہوتے ہیں اسی لیے رب الدمی نے فرمایا یہ ایسا رخت ہے کہ تو کتنی بھوکولا، کتنی بھوکولا، کتنی بھوکولا، کتنی بھوکولا، اپنے رب کے روپوں سے ہر وقت وہ درخت پھنڈاتا رہتا ہے لیکن پھل کا درخت ایک دن بھی دنیا میں نہیں رہتا یہ مثال ایمان کی ہے ایمان اگر درست ہے تو انسان وہ ایمان کا جو پھل ملتا ہے وہ ہمارے سوالیہ کی شکل ملتا ہے یہ آمارے سارحا نیتیاں اور سوال نہیں یہ اصل میں ایمان کا ہمارا اور ایمان کا پھل ہے ایمان اگر درست ہے تو پھل بھی اس کے اچھے ہوں گے رسول اللہ جب جب بھی پوچھا جاتا یار اصور ایمال افزل جب بھی آپ سے پوچھا یا رسول اللہ ای العمال افضل آپ بتائیے کہ سب سے بہترین عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے سب سے بڑا عمل کیا ہے سب سے بڑے عی السواب کا عمل کیا ہے آپ بتاتے ایمان باللہ ایمان بلا سب سے بڑا امر ہے کیونکہ ایمان بلا اگر درست ہے تو سارے امان اس کے درست ہوتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں قرآن پاک میں بہت ساری قرآن حدیث میں بہت ساری نیت میں ان کو ایمان قرار دیا گیا ہے اس کے پر خیال جب انسان کا ایمان درست نہیں ہوتا ایمان کیا؟ اگر ایمان ایم آدمی کا ایمان صحیح اور مضبوط نہیں رہتا تو اس کے امان بھی اچھے نہیں رہ جب رقص ہی بے کار رہتا ہے اس سے اچھے فل کی امید نہیں کی جاتی ہمارے راست سامنے کی مثال ہے راہل آدمی نے فرمایا ایمانوں کو ان گن تم مومن कहते تم کہتے ہو ہم तुम्हारा ईमान لیکن تمہارا ایمان کیسا ہے جو ہمیشہ تمہیں देता کا حکم دیتا ہے अगर چلا ایمان اگر درست ہے تو ایمان ہمیشہ انسان کو دی کا حکم دیتا ہے جیسی طرح بلاز میں فرمایا قلبہ جس जिसका جو اللہ کا ایمان رکھتا ہے جس کا ایمان درست رہتا ہے یہ قلبہ ہمیشہ اس کا ہدایت والی لاحت رہتا ہے جب انسان کا ایمان درست ہے تو اس کا ایمان ہدایت करता کر مجبور کرتا ہے نیک آماد کرتا ہے اگر شیطان کئی گنا کروا دے تو اس کا ایمان اسے مرامت کر کے اس کو توبہ اتفاق کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے لیکن ربد العالمین نے یہودیوں کے بارے فرمایا تم لوگ کہتے ہوتے ہیں لیکن تمہارا ایمان کتنا برا ہے کہ ہمیشہ برائی ہی کا حکم دیتا ہے تمہارا ایمان کرنے کا حکم کو نہیں دیتا یہ اشارے ہمارے سامنے ہے قرآن سے کہ ایمان اگر درست ہے تو ایمان درست بھی درست ہیں اگر ایمان خامی اور کھوج ہے تو اس کے امار کبھی درست ہے. نہیں ہوتے اسی لیے اسلام نے ہمیں ہر وقت اپنے ایمان کو اچھا بنانے درست کرنے تازہ کرنے کا حکم دیا ہے حضرت عبداللہ ابن ابراہم ابن الاس ربی اللہ تعالیٰ نما سے امام حاص ابراہمت اللہ اسد نے اور قبلانی وغیرہ نے بس بڑا شکیل کیا عبداللہ علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خواہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی جوف کما کما کما کما کما کما من ان سن ایمان لیا ان کمایا کر بڑی پیاری تشریح دی اور کر کے کبھی رہا کو فری جگ سے ایمان تمہارے دل کے اندر جو موجود ہے کہ کی کیا ہے ایمان ایمان کی اصل ہے سو جس طرح سے ایک نیا کپڑا تم خریدتے ہو سلاتے ہو اور جس دن سے اس کو پہننا شروع کرتے ہو دن ب دن روزانہ وہ کپڑا تمہارا پرانا ہوتا جاتا ہے اب اللہ رسول نے ایسی تشریح دی رہی تھی سردیاں جو ہر آدمی کے مشاہدے ہیں جہاں تمام شادیوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ہر انسان کے بدن پر یہ کپڑے ایک نئی شکل آئے ہوں گے لیکن آج وہ وہ کپڑا اپنی اس حالت میں باقی میں رہ گیا جس حالت میں نے دکان میں خرید کر کے سکھایا تھا آج جس طرح سے تمہارا کپڑا دو سیدھا اور پرانا ہوتا ہے میلا کشیدہ ہو جاتا ہے کبھی پسینے سے یا بدقو آنے لگتی ہے جیسے تمہارے بدن کا کپڑا ایک حالت پر ہمیشہ نہیں رسان رہتا آپ ایسے ہی تمہارا ایمان کبھی ایک حالت پر نہیں رہتا ہر آدمی مشاہدہ کرتے آپ نے ایسی مشال بنا لکھی کی ہے جو چھوٹا بڑا امیر غریب پڑھا لکھا اور ان پڑھ جاری हर आदमी समझ सकता है कि कपड़ा एक ऐसी किसान का चुके ये कपड़ा हमेशा रखना नहीं देता दिन प्रदिन कपड़ा पुराना होता जाता है नंबर दो ये कपड़े पर मैं कुछ धूल मिट्टी जमती जाती है, है मैरा कुछ हो जाता है पसीना आना पसंद कपड़े में बदबू पैदा हो जाती है फिर कपड़े के धागे निकलने लगती है مشاہدہ ترے کوئی کپڑا ایک حالت میں نہیں رہتا آج تھوڑا جیسے تمہارے کپڑے بدل کے ایک حالت نہیں رہتے بدلتے رہتے ہیں کبھی میرا ہے کبھی دھو بستی میں ہے کبھی پسینہ آتا تو بلک آ رہے ہیں کبھی پرانا ہو گیا وہ سیدھا ہو گیا جھاگے نکل رہے ہیں کہیں پیس ادھرتا جا رہا ہے آج ہمیں یہی ہے کہ یہ تمہارے دل دن میں ایمان کی تمہارا ایمان ہر وقت یکساں نہیں رہے گا تمہارے ایمان میں ہانیاں پیدا ہوتی ہیں گرمی پیدا ہوتی ہے بیار و بس پیدا ہوتا ہے گفرے ٹوپ کر گفرا کو لاپرواہی کے بیٹ کشیڑ کے پردے جم جایا کرتے ہیں آج محمد اس لیے بجٹ ایمان اپنے ہر وقت تم لوگ اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو اپنے ایمان کو تارا کرتے رہو اسی لیے بک پور آدمی ہے سرمایہ کمار میں یا ایمان والو ایمان لاؤ ایمان والے تو ہی ایمان تو لا چکے ہیں پھر بھی ایمان والوں کو آپ کا کیا بات ہے ایمان والو ایمان لاؤ یعنی اپنے ایمان والو ہمیشہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو وہ آمان کرتے ہو جس سے تمہارا ایمان فادا ہوتا ہے اور اسی لیے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر رس لالمی کا حکم دیا ہے رسول اللہ, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح مسلم اور سورن دلوی جی کے حقیق سے ہی نبی اللہ کار ہو جو بڑے جلیل کا صحابی ہیں یہ کہتے ہیں میں نبی میں حاضر ہوا کلما وہ ہوں مسلمان بن چکا تھا لیکن جب نبی میں نبی رہت میں آیا میں کہا یا رسول اللہ کچھ اسلام عورت آ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دی اب آپ کے جواب کو سن لینے کے بعد پھر کبھی کسی سے کوئی سوال کرنے کی نوبت ہی ہم کو نہ آئے کتنا بڑا سوال کیا یہاں سنلنا کل بھی سہولت ہمیں کوئی بیچ کی ایسی بات بتائے کسی کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے آپ نے کیا فرمایا کل آمن تو تم اپنی زمان کے برابر کہتے رہو آمن تو بل مستقبل ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں پھر اسی پر ڈسے رہو اور ایک روسی آباد میں رب کثرت سے تم کہتے رہو رب بی الم ہمارا رب ہے وہ اللہ ہے پھر کسی بٹے رہو یہ الگ شراب ایمان لا چکی ہیں لیکن آمن تو اور رب بھی اللہ کہنے کی آگوں کو تاخیر کر رہی یہی ہے میرے بھائی ایمان کا تازہ کرنا قرآن حدیث میں اس کی بڑی تا کی جا رہی ہے رسو پاس میری نے سب اور مان کو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کروں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو تازہ رکھے ایمان جب تازہ ہوگا تو آماد درست ہوں گے ایمان جہاں پہ جانے گا اور کم وہ ہوا وہی سے مار ہمیں برائیوں پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اللہ کے نبی علیہ اسلام کی تعلیمات کی جس کی وجہ سے صحابہ ایک رام اللہ بہ یہ بھائی مہیل ہر وقت اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے مثال کے طور پر صحیح بخاری یہ روایت ہے اور اسی طرح سے جماعت نبی شیب الرحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے ایمان بنا کرتے ہیں امیر اللہ حضرت معد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے صحابی ہیں جن کے نبی خان کا فرمان ہے کہ یہ حکومت میں اعلیٰ حلال بن جبل حرار رکھنے میرے کے کوئی ادارہ نہیں ہے یہی محاذ جب یہ خان شاہ رواتے ہیں کہ عام حشر کے میدان میں جنت میں داخل کرنے کے پہلے پہلے اللہ رب آدمی ایک بڑا اسٹیج لگائیں گے بہترین قسم کا تخت ہوگا اور علیہ اورارتھنا کے زمانے کر کے آمت تک کے جتنے علما ہوں گے سب کو اس تخت کے سامنے بیٹھایا جائے گا اور سارے اولین مراتی علما جب اصل کے تخت کے سامنے آ کے بیٹھ جائیں گے اس کے سامنے تو اس میں تبدیل ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر بن جبل کو استاد علما بنا کر کے بیٹھائے گا یہ بڑا اونچا مقام و مرتبہ محادن جبل کا لیکن اس کے باوجود ان کا دستور کیا تھا امام مخارد احمد اللہ چلتے ہی جبل جبرتی اللہ تاران ہو صبح سویرے اپنے گھر کے تحریر پر بیٹھ جاتے ہیں سامنے سے راستہ گزرا ہوا تھا جو بھی مسلمان گزرتا اور دور نیشتا کی صحابی رسول مواد نچل بیٹھے ہوئے ہی ہیں وہ کہہ کر بڑا خوش ہو करता حضرت محاذ میں جبر کہتے بے تار نہ میرے بھائی کہاں چلے جا رہے ہو میں کسی کام سے جا رہا ہوں میرے بھائی کام کا پال کرنا سنو سنو تعال ذرا ایک منٹ کے ہمارے پاس ہو آؤ نہ اور ذرا بیٹھ جاؤ نساسن تھوڑی دیر بیٹھ کر کے ایمان کو تازہ کر اور نیمان کو تازہ کیسے کرتے ہیں وہ دوسری روایت سنو حدیث میں کرایہ جب وہ شخص آ جاتا تو فرج ثانی سان فی ویب قرآن کا ویز و مدان ہی اللہ مدان ہی اللہ کتنی عجیب گریب سے بات दोस्तों تھی हैं کہتے ہیں جب وہ شخص آ کر کے بیٹھ گیا محاذ میں جبردی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے بیٹھا تو محاورے جبر پہلے ہی نہیں چلے دونوں بیٹھ جاتے اور بیٹھ کے فائد کو آپ دونوں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے نہیں اور اللہ تعالی کی حمد کر دی کہیں سبحان اللہ ہے کہیں الحمدللہ ہے،, کہی ہے کچھ دیر کی باتیں کر لیتے تب وہاں کہتے چلو ایمان تازہ کر لیا اب تم کو جہاں جانا ہے چلے جاؤ یہ صحابہ سہادر کا جن تھا ایمان کو برابر تازہ رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی میرے بھائی ایمان کو ایمان ایمان کو کمزور کر دینے والی یا ایمان پر غلط کا پردہ چڑھا دینے والی یا جس ایمان کو بچھا دینے والی جو چیزیں ہیں تو ان میں دو بڑی عزیب ان میں دو بڑی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں دو سے دو تمام ساتھیوں کو محبوب رکھتے رہ ہیں وہ دونوں چیزیں کیا ہیں نمبر ایک دوستوں یاد رکھو ان سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تب ہی تمہارا ایمان تازہ رہے گا ورنہ ایمان دے بلجھاتے دے ایسا جاتا ہے بلاتا کہ انسان کسی کام کر رہی نہیں جاتا اپنے آپ کو مو کہتا ہے لیکن ایمان کے سارے سمراٹ اور پلوں سے بہرو رہتا ہے جیسے ایک درخت دے پل کہ کام کا ویسے مسلمان تو ہے لیکن کیونکہ ایمان بج چکا ہے وہ نہ کرما وہ ہو جس کا کرما ہو آمان والا کرما ہو نتی اب کتاب سن دو چیزوں کو سمجھو جو سب سے زیادہ इंसान के इमान को कमजोर बना देने वाली और इंसान के ईमान पर गफीत का पर्दा डाल देने वाली इंसान का ईमान काम करना छोड़ देता है इंसान का ईमान का काम क्या है ईमान का काम एक हमेशा डिजी पर माता है बुराई से روکے اگر انسان اگر آدمی کا ایمان نیکی پر آمادہ نہیں کر رہا ہے نیکی کرنے پر مجبور نہیں کر رہا ہے اور روک نہیں رہا ہے تو سمجھ لینا کہ ہاں اس کا ایمان کام کا نہیں ایک چنان سے پر غور کرو کہ نبی رہا فتح پوچھا گیا رسول اللہ مران ہمیں پتا کیسے چلے کہ ہمارے اندر ایمان آ چکا ہے ہمیں کیا کیسے معلوم हो میں موم اللہ <سؤال> کو جو ایمان مطلوب ہے وہ ایمان ہمارے اندر آ ہے آپ نے فرمایا اگر تمہیں معلوم کرنا ہے کہ تم مومن بن چکے ہو یا نہیں یا وہ ایمان جو اللہ <سؤال> کو مطلوب ہے جس ایمان کی دعوت دینے کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے اگر تمہیں معلوم کرنا ہے کہ ایمان تمہارے اندر آیا یا نہیں تو اس کی ایک ہے کا کا علامت جب تمہارا ایمان تمہیں نیکیوں پر آمد آتا ہے اور نیکیوں کو دیر کر کے صرف آگ ہو جائے اور برائیوں سے تمہارے دل میں نفرت پیدا ہو جائے فن سب تب سمجھو کہ اب تمہارے اندر کی ایمان آپ ہے میرے بھائی یہ ایمان ہے لیکن یہی ایمان کم رہے نا جب ہم دو چیزوں سے بچیں گے وہ دونوں بغاریاں جو ایمان کی حیثیت کو ختم کر دیتی ہیں ان میں پہلی چیز جو ایمان کو کمزور بنا دینے ایمان کو بجھا دینے والی ہیں اللہ کی عبادت اللہ کی اطاعت سے سبرت کرنا لاپرواہی کرنا اسی طرح سے علام کے ذکر اور توبا استفاد میں ہوتا ہی اور لاپرواہی کرنا اللہ مزا نہیں کی یاد جب تک آپ کرتے رہیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے توبہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ کی اعتراض اور فرما برداری کرتے رہیں گے تب تک تو آپ کا ایمان سادہ اگر آپ اللہ کی عبادت و دیتا جس روپ کے علاوہ قرآن توبہ استقفال کو آپ نے چھوڑ دیا آپ نے لاپرواہی اور سستی کیا تو پورن ایمان پر گفیت کا پردہ چل جائے گا اب سے آپ کو موقع نہیں اب آپ کا ایمان اٹھا جائے گا اسی لیے قرآن پاک میں ہمیں بہت ہی سختی سے اس معاملے میں گفیت برتنے سے بنا دیا ہے اب راستے سب سے پہلے سور شلے سور اکثر جاتی کلاوٹ کیا کرتے ہیں رب العالمین نے سورت الک کیا نمبر پل بہو انت گنا و تب ہو وتے ون افن بہ انگرینا ہمارے نبی خبردار آپ ایسے لوگوں کی باتیں کبھی نہ مانیے جن کے ذکر دکر کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے وہ لا دوسرے مت آپ جس انسان کو دیکھیں کہ میری یاد سے غافل ہو چکا ہے مجھے بھول چکا ہے میری عبادت کے ساتھ ذکر سے لاپرواہ ہو چکا ہے دشت کا شکار ہو چکا ہے خبردار اے ہمارے نبی ایسے انسان کی بات کبھی نہیں مانیے گا تباہ خواہ جو انسان اللہ کی آگ سے باقی ہوگا اللہ کے ساتھ وہ فرما برداری سے لا پرواہی کرے گا اللہ تعالیٰ فرما تو وہ تباہ ہو وہ فوراً اپنے سب سے کی پیروی کرنے لگے گا شکل ہے انسان اگر اللہ کی عبادت اور احتارک اور فرما برداری نہیں کرے گا تو اپنے نقش کی پیروی کا شکار ہو جائے گا اور جب اپنے نقش کی پیروی کا شکار ہو گیا اللہ کی یاد سے قافر ہوا اللہ کی عبادت بادل اطلاع سے دور ہٹا لا پرواہی کیا اگر وہ نقش پرستی کا شکار ہو گیا اور نقش پرستی کا شکار ہو جانا وہ سامانہ امروپ اللہ فرما سے اب استاد ہر کام برائی کا ہوگا گناہ کا ہوگا کوئی کام نیگی کا وہ نہیں کرے گا وقان وہ کام ابو فور اب اس کا ہر کام جو ہوگا گزرا ہوا ہوگا یعنی اسلامی حدود اور قیود سے وہ کی ہو جاتا ہوگا یہ ایک بہت, بہت بڑی آیت ہے ہمارے اور آپ کے سامنے جس نے اچھا بلا نے واضح کر دیا کہ جو انسان رد کے ذکر سے اللہ کی بات تو ایک آسم قافر ہوا ہمیشہ وہ برائی شکل میں مبتلا ہو جائے گا اور اس کا ایمان اسے نیکی پڑھاوانہ نہیں کرے گا کیوں اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا گفت کا پردہ اس کے دل پر ہے اب ایمان دھیرے میں آ چکا ہے اس لیے اب ایمان اپنا کام نہیں کرتا اور جہاں آپ کا ایمان کمزور ہوا ایمان پر گفلت کا پردہ اور تاریخ فوری طور پر چھ پانچ آپ کے دل سے برائی کر آپ کے دل میں برائی کو ساگال کر کے برائی کو کام آدھا کرنے کا ہے یہ پہلے ہے دوسری آئ میں بھائی ہو وہ بھی ہمارے ساتھیوں میں سے اکثر کو یاد ہوگی اٹھائیس ماں بان الحجر کی انیس نمبر کی آئت ہے ہمیشہ آپ روز پڑھتے ہیں اس کے بعد والی آئ و تپون نسون انپتا ہوں ایمان والوں خبردار تم ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ کلڑی نہ سنوا جو لوگ اللہ کو بھول چکے ہیں اللہ کو بھول جانے کا مطلب کیا ہے اللہ کو بھولا نہیں ہے اللہ کو کوئی نہیں بھولتا مصیبت آدمی فور پورا کرنے لگتا ہے لیکن اللہ کے ذکر اللہ کی عبادت اللہ سے سرما برا برفر برداری سے لاپرواہ ہو چکا ہے بھولنے کا دو مانا ہوتا ہے ایک تو واقعی بھول چوپ جس کو کہتے ہیں اور دوسرا مانا نشان کا ہوتا ہے اس کو لاپرواہی کرنا ترک کر دینا ہے جیسے قرآن پاک کے اندر منمور ہے تو اللہ فرماتے ہیں ورا تکینا نسوا ان لوگوں کے مان نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول چکے ہیں انار ہو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں رمضان لگا ہے کوئی پرواہ نہیں ماں باپ بوڑھے ہیں ماں باپ کی خدمت کا کوئی پرواہ نہیں ہر ایک اعتبار سے دیکھو دنیا میں ہزاروں آدمی نظر آتے ہیں جو اللہ کو بولے یعنی بھیڑ سے بالکل دور جا چکے ہیں اللہ کے تعاف فرما برداری تار کر چکے ہیں رب العالمین نے فرمایا نتیجہ کیا جب ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کیا اللہ کی فجاد میں گفرت کیا اللہ رب العادی کے بادت بتا کو ترک کر دیا تو اللہ سب کہتے ہیں ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ خود وہ اپنے آپ کو بھول گئے ہم نے انہیں اپنی ذات سے بھلا دیا خالصہ ہم آپ اللہ کو کہتے ہیں میں نے ایسا بنایا کہ خود اپنے آپ کو بھول گئے اب کبھی سوچتے نہیں کہ ہاں اس طرح کی زندگی گزارے مرنے کے بعد ہمارا حصل کیا ہوگا برائی کیا کر رہے ہیں فرام پالیاں کر رہی ہیں ہر قسم کے مرکرات ہیں لیکن کبھی یہ سوچنے کی ضرورت نہیں آتی آپ بند ہو گئی تب ہمارا کیا حصر ہوگا ان براہوں کا کیا انجام ہوگا اللہ تعالیٰ کی اس غفلت کا کیا حصر ہوگا ہمیں کیا سزا ملے گی اللہ فرماتے ہیں یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ہم کی ختم کر دی اور توقع میں کیا ہے نہ دوسری سلاح ایک سلاب یہ ہے کہ جو اللہ کو بھول گیا اللہ کی عبادت اور تاخ میں رفظت کیا خود اپنی آپ کو بھول جاتا ہے یہ اللہ کا ایک بڑا عذاب دوسرا عذاب کیا ہوگا نہ سن رہا تھا نہ اللہ, نس اللہ وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا یعنی اب دنیا نہیں اور جب اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو بھلا دیا کیا مطلب ہے اب مصیبت بھی پریشانی میں کہاں پڑے ہیں اب اللہ کوئی پرواہ ان کی نہیں کرتا کفر میں شرک میں نفاذ میں حرام کاریوں کے دندن میں کہاں کی شروع گندگی میں پھنسا ہوا ہے کفر و شرک کی نجاست میں اللہ حبا سے نر دیا ہوں فن جب اللہ کو بلا دیے تو اللہ نے ان کو بھلا دیا اب ان کو کبر و سے بھی اللہ نکال دے اسی برائی ان کو چھوڑ دیا دو اثر کی گئی پہلا ادا کیا ہے فانساہ خود اپنے اللہ نے ایسا بنا اپنے حقیقت بول دیا نمبر دو اللہ نے بھی الحمے سے ان کو بھلا دیا اللہ گلامین ان کے جان مال دن کی حفاظت کی جو ذمہ داری صاف ختم کر دی اللہ بالمی اس کو اس کے حوالے کر دیا بڑی خطرناک چیز ہے اسی طرح سے تیسری آئٹ میری سورت الحجیب کی جو آئٹ نمبر سولہ میں نے پڑھی اس نے اللہ تعالیٰ میں یہی بیان کیا کہ انسان اللہ کی عدالت اور احتراست سے وقت کرے گا اس کا ایمان ہوتی جا ہو جائے گا اس کا ایمان درچھا جائے گا اس کا ایمان بے کام ہو جائے گا کام کرنا چھوڑ دے گا بلکہ اللہ ہو پر حافظ قریب رحمت اللہ نے اور ہمارے بہت سارے اخلاق میں ایک مثال دی آئینہ کر کا جب تک درست ہے صاف ستھرا ہے تک آئینہ کام کرتا ہے آپ کھڑے ہوں گے معمولی سے کوئی بات کاٹنے میں یا کٹنگ کرانے میں یا آپ کے میک اپ مکدمے اور تیاری میں تھوڑا سا فرق ہے آئینہ صورت آپ کو بتا دے گا کیوں آئینہ صاف ستھرا اچھا ہے اور اسی آئینے میں یا تو اوپر بھول مٹی آ جائے اب آپ کا کوئی ایک آئینہ آپ کو نہیں یا آئینہ پرانا ہو جائے خراب ہو جائے اس کے ساتھ جب جائے یا زندہ آلو ہو جائے تو اب آئنا زندگلو کیونکہ خراب ہو گیا اب آپ کے کسی عیب کو آئینہ نہیں بتاتا تھا قیمت لیکن بتائیے یہی معاملہ انسان کے ایمان اور دل کا ہے انسان کا کہ دل میں جو ایمان ہے اگر وہ ایمان صحیح سابق ہے درست ہے صاف ہے کفلت سے کبرو شرک سے نفاست سے ان تمام برائیوں سے اگر آپ کا ایمان صاف ستھرا ہے تو آپ کا ایمان کام کرتا ہے اور ایمان کا کام کیا ہے برائی سے روکنا اور بیٹی پر آمادہ کرنا اور جہاں آپ کا ایمان آئندہ کے مال میں خراب ہو گیا تو جیسے آئندہ کام نہیں کرتا آپ کا ایمان کام نہیں کرے گا اسی لائے ارب یا منترو اللہ فرماتے ہیں کیا کرم پڑھنے والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے حکم کے ساتھ سامنے قرآن سن کر کے و فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو جائے اتنے پرانے ایمان والے ہو گئے ابھی اللہ کا حکم سن کر کے گردن جلنے پر ان کا ایمان ان کو آمادہ نہیں کرنا ہے آخر تب تک اپنے ایمان کو اس طرح ان کا ایمان اس طرح سے رہے گا کہ اللہ کے حکم کا حکم مارنے پر آمادہ نہ کرے آگے میم ورن کتاب اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ کے رسول کے سامنے دردن جھکا دینے والے وہ بھی پڑے ون لگی رو تل کتاب امین قبرو ان لوگوں کے مالک نہ ہو جائے جن کو جن سے پہلے کتاب سورا دی گئی تھی فیرو ماسکو فیروں پاسکو رکھوراج جن نے پتا چونکہ ان سے پہلے جن لوگوں کو جی نامی کتابیں دی گئی تھی فارا ہے کتاب پڑھتے ہیں کتاب پر ایمان رکھتے ہیں برتھ کے لیے چونتے بھی کرتے ہیں اور تقسیم بھی کرتے ہیں لیکن تواد اور انجیل پر کوئی عمل ان کا باقی نہیں ایمان رکھتے ہیں لیکن ایمان کتاب کتاب کا کوئی حکم ماننے پر آمادہ نہیں کر رہا ہے بولے جی کیا ہے فارا ان کے بولویوں نے ایک عرصے سے ان کو دین کی باتیں نہیں بتائی یعنی ایمان کو تازہ کرنے والا امر ان کے ہاں نہیں ہو رہا تھا وپار آئے ایک عرصہ ایسے ہی گزر گئے ایمان کا ایمان تازہ نہ ہو ایمان یاد کی باتیں ان کو نہ بتائی گئی ان کے بولوی ان کے بڑے بڑے گروپ تھے ان عوام کا پنرسیحت کیا نہ کا نہ جنتم کے گافی رہے تو فاقا کر دل کے دل جو سخت ہو گئے ان کے دل سخت ہو گئے پتھر کے مانند ہو گئے جب ان کے دل سخت ہو گئے اکثر لوگ جو بے گین اور بری بڑا بہت و رائے اون المین سر ہر امر یہ ان لوگوں کے مالک نہ ہو جائیں ان لوگوں جیسے نہ مل جائیں من جو مومنوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے مانند نہ بنائے اور لوگ جن کو مومنوں سے پہلے کتاب دی گئی تھی ہم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی وہ کون ہے تو نسا اور انجن اللہ ہیں ان کے مانند نہ ہو جائے کیوں وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اپنے رسول کو بھی مانتے ہیں جنت پر بھی ایمان ہے جہنم پر بھی ایمان ہے قیامت پر بھی ایمان ہے لیکن ان کا ایمان کسی کام کا नहीं उनका ईमान कभी उनको देती हुआ नहीं तबारिमान आने का हुक्म है रोजे रमाज का हुक्म है लेकिन कोई बात तबार इंजीर की मारने के लिए तैयार नहीं वो क्या है फारा हिबुल अमर एक अर्षा गुजर गया عرصہ گزر گیا ان کو دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع نہ ملا ان کے بولیوں نے یا انہوں نے دن کی باتیں سننے سنانے کا اہتمام نہ کیا گفتگل کی لاپرواہی کیا نتیجے کام کراپا کا ان کے دن خوب سخت ہو گئے جب دل ان کے خوب سخت ہو گئے تو نتیجہ یہ نکلا واپس یہ میں سے برائی کرنے والے یہ نتیجہ ہے میرے بھائی اور کس کا جب انسان اللہ کی عدالت سے ہم اس کے بارے میں کیا خیر توقع کر سکتے ہیں کہ اس کا ایمان اس سے دیکھی پر آمادہ کرے گا جو گیارہ مہینے نماز کے وقت سوتا بات کرتا گھومتا رہ جاتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا اس کے ایمان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ایمان نیکی پر آمادہ کرے گا نبی ارے صحیح مسلم کی حدیث یاد رکھو نبی ارے نبی صحیح مسلم کے طوبان استفار دیا رہو ایمان کو تارا رکھو اللہ کی کسان میں کوئی کرتا ہوں تم میرے بھی دل پر دفیت کا پاردا کرنے لگتا میں تو مان والا ہر بھی ارے دفیت ہمارے ہی پردار ہونے لگتی ہے جس کے مطابق ایک لمحہ بھی نبی رہا اللہ کے رابطے کا پہلے نہیں ہوتی تھی ہماری اور کی مان کے کیا حد ہوگا کہ گھنٹوں تک فلمیں دیکھتے رہ جائیں اللہ خراب دیکھتے رہ جائیں نیوز سنتے رہ جائیں اور گھنٹوں جائے ایک مرتبہ سبھان جا رہے کی نوبت آئے ہمارا دل گھر کیسے کیسے محفوظ ہے صحیح اسبی صحت رکھو وہ کر دی لوگوں میں دل بھر میں فیڑوں اور استفار کرتا ہوں اللہ کا سب تھوڑی سے گفرت ہوئی تو میرے بھی دل پر گفل تاری ہونی لگتی ہے میرے بھائی کو اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کرو یہ چیز ایسے آج بھی دوسری چیز جو انسان کے دل پر کہیں بھی سمجھنا کیا ہے اللہ کے ذکر تلاوت قرآن سے غازی ہونا اندا کی عبادت و عبادت وے پار سے اختیار کرنا اور ہے کہ عبادت میں سستی لاپرواہی کرنا توبہ پارہی اور لاپرواہی کرنا ان تمام چیزوں کو جیسے آپ چھوڑیں گے فوراً آپ کے ایمان پر کڑ ہو جائے گی دوسری چیز دوستو جو بڑی سننے کی ہے اور ضروری ہے کہ انسان کہ ایمان کو مرشا دینے والی زریف اور کمزور کر دینے والی ایمان میں ایمان پر بردا کر دینے والی یوں سمجھ ایمان کو بےکار بنا دینے والی خراب کر دینے والی چیز جو ہے وہ گناہ ہے انسان جتنا برائیاں کرے گا جتنا گناہ کرتا جائے گا برائیوں کی وجہ سے انسان کا ایمان اتنا گھٹتا جائے گا اور کم ہوتا جائے گا یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ برائیاں جب زیادہ ہو جائے گی اور انسان بناؤں میں زیادہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے دل پر ایک کارا پرتا کٹ جائے گا بلکہ اللہ حافظ کو کارا بنا دے گا اب مسلمان کہے گا لیکن ایمان کام کرنا چھوڑ دے گا اس دل سے میں اللہ بڑھیا صحیح مسلم کی حدیث ہدے بحیپ الجمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ سلاف خان کو فرماتے ہی ہوئے سنا یہ بڑی اہم حدیث کر دو آپ نے ساتھ فرمایا ہم نے نبی علیہ سلاف خان کو ہدے بھائی جمان کہتے ہیں میں نے نبی علیہ سراف خان کو حساب فرماتے ہی ہوئے سنا تورد الخطن على القلوب قرح سير عوضا عوضا فرق فرق عوضا عوضا فأيو قل من قشربها نقطت فيه سودا وأيو من أنتها نقطت عليه الضغطة بلنا حتى يسير على قلبيني على قلبيني على أغير قلبين على أغير love آپ کے ساتھ میں ہے لوگ یہ گناہ اور برائیاں منکرات اور حرام کاریاں اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کتنے سطح انسان کے دل پر ویسے ہی ایک ایک کر کے شیتان پیش کرتا رہتا ہے جیسے کپڑے کی بنائی جہاں ہوتی ہے وہاں دیکھو ہے پورے کپڑے کے دھاگے جو ہے ایک ایک دھاگے تانے بانے سب سے رہتے ہیں اور لکڑی اور اس کے سانچے بڑے है? मशीन चालू कर देने के बाद मशीन चालू एक एक धाता फिट होता जाता है एक एक धाता मशीन कपड़े पर पेश करते जाती है यहाँ तक की गई मीटर का कपड़ा तैयार हो जाता है एक मरतबा कपड़ा तैयार नहीं होता आप लोगों ने देखा होगा बराबर एक, -एक یہ فٹ کر دی جاتی ہے آج اگر جس طرح سے یہ کپڑے بھوننے والوں کو ذرا دیکھو سے لگاتار سلتا جاتا ہے ایسے ہی شیطان شیسان پر براروں کو پیش کرتا ہے کر ہیر او دھن جیسے کپڑا بنا جاتا ہے یا نہیں چکاری بنی جا رہی ہو تو ذرا دیکھو چکاری اس بری جا رہی ہے ایک پٹا یہاں دوسرا پٹا اس پر آیا تیسرا آیا چوتھا آیا یہاں تک کی تٹاری تیار ہو جاتی ہے آج ہمیں ایسے ہی لگاتار سیتا نے گناہوں اور برائیوں کو سٹک کر رکھا ہے موبی کے دل پر تیز کرتا ہے اب شیزان اپنا کام کر رہا ہے سامانے بہا فائدوں کا دل اس نے کہا ہمیشہ نجب شیطان نے برائیوں کو دلوں پر پیش کیا جس انسان کے دل نے برائی کو قبول کر لیا نکت ہے نقط ان سودا نوکے نقط ان سودا برائی کو قبول کر لیا جس دل نے شیتان نے ایک کیا برائی کو قبول کر لیا نقت کرتی ہے نم سبدان آیا فرمایا کہا کارا نے ایک کالا کا نکتا نا اب دوسرا گناہ کیا اسی نقطے کو اور بڑھا دیا تیسرا گناہ کیا اسی نقطے کو, کو, کو اور بڑھا دیا چوتھا گناہ کیا اسی نقطے کو اور بڑھا دیا یہاں تک کی ان سیتان اور پورائیوں کو پیش کرنے میں کامیاب ہوا صرف آپ نے سامان کہا سودا جس نے پورائی کو قبول کر لیا فرار بیری کے ساتھ اس کے دل پر کالا کا لگا دیا وہی کلین ان کا وائی کہا اور جس دل جو مومن کے جس دل نے جس مومن کے دل نے انکار کر دیا شیشان برائی پیش کیا لیکن اس سے برائی قبول کرنے سے انکار کر دیا نوے سر نق بے اللہ تعالی اس کے دل پر ایک چمکتا ہوا نور ایمان کا نقطہ مار دیتا ہے ایمان پر ہوتا ہے اگر گنا کیا قبول کیا اس کے دل پر نہ لگا دیا تلسی یہاں تک لوگوں دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں اب دنیا میں لوگوں کے دل دو طرح سے ہو کیوں؟ था ना या तो काला नुकता लगाया जाता था या चमकता हुआ दूरे ईमान पर दो ही रुकते रहे थे और दोनों पढ़ रहे थे दोनों पढ़ रहे थे काला ऊपर ईश्वर लगा काला होता गया और दूर ईमान का चमकता हुआ नुकता ईश्वर लगा वो चमकता हुआ हो गया बढ़ गया ईमान का पिता काला बढ़ गया اب آپ یہاں تک کہ اب دنیا میں رہنے والے لوگوں کے دل دو طرح ہو گئے نمبر ایک ارا ابی مصروص صفحاح ارا مصر و صفا فراطر دھاتی سما تو اللہ سے دعا کرو یہی دل تک ہو جائے ہاں میں فرمایا دو طرح کے دل ہو گئے پہلی کس میں کیا ہے جو ہے وہ سفید چمکتا ہوا ہے ابلیس نے سیتان نے اس نہیں, سیطان نہیں. پر بار بار گناہ پیش کر, کر, کرتا رہا اور مومن گناہ کو ٹھکراتا رہا اور جیسے گناہ کو ٹھکرایا ہے مومن جی میں مومی نے جیسے گناہوں کو ٹھکرایا اور شیطان کی ایک نے آپ کو بتایا اللہ اس کے پرانی نستے کو اور ایمان نقطے کو اور بڑھا دیا دی. یہاں تک کہ شیطان تنگ آ گیا اور بندہ برابر پڑا ہو انکار کرتا یہاں تک اس کا دل جو ہے مفا سورج کے بارے چمل رہا ہے اور جیسے سنگ مرمر ہوتا ہے ایسے ہی صاف ستھرا ٹکنا ہوتا بڑا آدھا اب دو خوبی ہے ایک تو صورت کے مالک چمکا ہے لائٹ ہے نمبر دو کے پروتر سے زیادہ چکنا ہے چکنی چیز پر کوئی چیز ٹہلتی ہے کوئی چیز سہلتی نہیں اور اجالے میں کسی انسان کو لسی اور سانپ میں دھوکا نہیں ہوتا اس کو دو چیزیں مل گئی ایک تو روشنی ایمانی نور مل گیا ہے اور نور مل سورج کے معنی نمبر دو اس کے دل کو اللہ کتنا کوئی چیز اس پر ٹہلتی نہیں اسی لیے ہم اپنے سو مانتے ہیں بڑا جب تک زمین اور آسمان آئے ہیں اب گنا کبھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی کتنا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہ یہی یہ ہے جس نے شیتان کے شرط اپنے آپ کو بچایا گناہوں سے بچایا تو اس کا دل چمکتے ہوئے کے اور ہے چمکتا ہو, ہے سورج کے بالکل پورانی ایمان ایمان سے چمک رہا ہے اور سنگ مرمر کی طرح چکنا اور صاف ہو گیا سیوائے ایمان کے اور بیتوا کے کے پڑھے داری کی بیٹیوں کے کوئی اور چیز اب اس دل کو وہ نہیں کر پاتا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہی چیز تک ہو جائے گی اس کے برخلاف اس کے برخلاف کر قربانی قربانی کر دوسرا دل جو ہے وہ کون سا ہے کون سا ہے جس پر شیتان نے برائی پیش کیا تو اس نے قبول کر لیا ہے نوکے تم سودا اس کے دل پر کارا نکتہ لگا دیا اب کارا نکتارا گیا اس کے اوپر دوسرا اپنا کیا وہ بھی کالا تیسرا اپنا کیا اور کالا پڑھ گیا یہاں تک کہ کماس پڑھتا رہا شیتان کی بات قبول کرتا رہا یہاں تک کہ پورا دل کا ماد جیسے چلا ہوا کوئلہ کالا ہو جاتا ہے اب سفید رہی ہی نہیں کیا وہ کوئلے کے مالک کالا اگر ذرا بتائیں جس کا دل جس کے دل کو گناہ ہم نے چلا کر کے کوئلہ بنا دیا ہو اب وہ کسی کام کا اباد صرف کوئلہ نہیں بنایا کالا کوئلہ کیوں گیا جلا یعنی اس نے کالا نقطہ کر دیا کہ اس قدر کیا ہو گیا بالکل کوئی ایسے مانے سے کالا ہو گیا کال کو دے مجھے کالا کر دینے کے بعد اللہ نے اس کو اولا کر دیا دوسرا دا کیا جانا بھی ہوا جیسے آپ کوئی برتن وغیرہ گھستے ہیں گلاس وغیرہ اس کو کیا کرتے آپ اس کو الٹا کر دیا اوسار کر دیا اب دل کے اندر دو نی ماریا ایک تو دن سفید کڑھا کر کے کالا ہو گیا نہ کر دوستی کو جائے وہ درخت اب یہ دل کیا کرے گا اس دل کا کیا کردار ہے وہ درخت لا یارو فن ون کے رنگ نیکی کو نیکی سمجھتا ہے اور نہ برائی ہو یہ برائی ہوتا اس کا ایمان پلی طور پر کام کرنا چھوٹے اب اس کا ایمان کام نہیں کرنا ایمان کا کام کیا تھا دوستو؟ نیکی کو, نیکی سمجھنا کو برائی پرامادہ کرنا برائی کے چھوڑنے پر مجبور کرنا یہ ایمان کا کام تھا لیکن چونکہ اس کا چھپارا ہوا اور پھر اوا کا تیران کو معروف نہ کو ریکھی سمجھتا ہے نہ اللہ کے رسول کے حالات والا ٹیموں کو ہاں درائی سمجھتا ہے بہت شیبانی ہوا ہو سیتا کے نس میں جو خواہشات کر دی ہیں انہیں خواہشات سمارم ہوتا ہے اب اللہ کے رسول کے فرمان کا کوئی خیال کو نہیں یہ حدیث میں نے آپ لوگوں کو اس لیے سنائی کی بات باتیں کر دیں کہ برا دوسری چیز جو انسان کے ایمان کو خراب کر دینے والی اور انسان کے ایمان پر برائیوں کا دشیت کا پردہ چڑھا دینے والی اور ایمان کو ناکام بنا دینے والی چیز ہے وہ کیا ہے انسان برائیوں کو کرتا ہے اللہ مارا سینا فرمانیاں حرام کاریاں مل سراج میں جب ابتدا ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان کسی کاف نہیں بلکہ ایمان بےکار ہو جاتا ہے بہت ساری دلیلیں گاہتی ہیں اب دو چیزیں ہیں بڑے اقتصاد کے ساتھ اب ایمان کو تازہ کرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں یہ تو ایمان کو برباد کرنے والی چیزیں تھیں دو چیزیں بڑی اہم ہیں بڑے ہیں جس کی وجہ سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دونوں امر اپنانے کی تو وہ دونوں چیزیں کیا ہیں نمبر ایک دوستوں پہلی چیز تو یہ ہے خوب کثرت سے ذکر جتنا کیا تھا آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں ذکر لا توبہ استفار لکھ رہے خوب کثرت سے توبہ خوب کثرت سے آپ اللہ کا ذکر رہا سبحان اللہ الحمدللہ قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کی عبادت اور عادت کریں اللہ کی فرماوردانی کریں جب اللہ کی فرما فرماوردانی کرتے رہیں گے اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو آپ گفلت سے اور شیطان سے بھی بالکل محفوظ رہیں گے اسی لیے بگتے عمر اللہ انداز رسی ال تعالمام بہ کی رسو کامایا شل شارا سکارا کل کو ان سکار کل ذکر روے اے لوگوں ہر چیز کو صاف کرنے والی چیڑ ہوتی ہے ہر چیز کو کسی بھی گندگی چیز کو لوہے کی چیز ہے اگر اس پر زم چڑھ جائے آپ تیل لگائیں گے پتھر پر رگڑیں گے مشین میں رگڑیں گے تو وہ زم اس کا دور ہو جاتا ہے کپڑے گندے ہوں گے صابن لگاؤ گے تو صابن سے کپڑے صاف ہو جائے گی ہر چیز کے سفائی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اللہ نے مقرر کر رکھا رکھا ہے وہی نثار کر لذ لذکر لذکر اللہ اور دل سے اگر زند آ جائے اور دل کے ایمان اگر فساد پیدا ہو جائے تو اس کی سفائی اللہ تعالی نے فکر اللہ ہی میں رکھا ہے اس لیے اس حدیث کو سامنے رکھو جتنا زیادہ آپ اللہ کے بات پوتا ہے اور جتنا زیادہ آپ ذکر الہی کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا اب ذکر الہی میں سبحان اللہ رحم اللہ ہے تیراوت قرآن ہے نماز ہے اللہ کے عبادت طار و فرما برداری یہ ساری چیزیں ہیں آپ جو بھی کریں گے اس میں اللہ رب العالمی اس اللہ کے فبر و کرم سے ذکر الہی سے آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور جو خرابی پیدا ہوگی وہ دور ہو جائے گی اللہ تعالیٰ خلا کمایا کسی حدیث پھر آگے شاطر ذکر کو اللہ کی اداب سے نجات دینے والی چیز ذکر سے بڑی کوئی دوسری چیز نہیں اللہ سے اور آپ نے شروع بتایا یہ دل پر بصیرت کاری ہو جانا سخت ہو جانا یہ بھی اللہ کے قسم کا عذاب ہے دنیا مان بھی اللہ کی ادا سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ سترے ارحی سہای کر سورگا ون تہاروں کی سمیر کیا اللہ کی رات جہاد کرنا بھی کرنے سے بھی بڑا عمل کا وکری صحیح دشا ہتار یا ہاتھ کی سبھی لازمی کا دادا اہی سے نجاتے عمل ہے یہاں تک عام تہار نہیں ون تر کا یہاں تک کہ وہ جہاد جس سے تم لڑتے رہو اور دشمنوں کو مقابلہ کرتے رہو اتنا زیادہ تم نے مقابلہ کیا کہ تمہاری پروار ناسان ہو گئی اللہ نے فرمایا نجات دلانے والا جو عمل ہے اسی کے لیے اللہ عنہ ہم لوگوں کو کسرت ذکر تو سنگل سنگل ہے دوسری چیز میرے بھائی کو جو انسان کے ایمان کو درست کرنے والی اور تازہ تازہ کر دینے والی چیز ہے اور برائی کی نافرمانی کی جو کثرتیں ہمارے اوپر تازی ہو جاتی ہیں ان کو دور کرنے والی ہے وہ کثرت سے توبہ اور استفاد حالانکہ ابی اللہ <حالاته> مجھدی. فرماتے جب بھی کوئی انسان کرنا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نکتا رکھ گیا پیدا وطالہ سوتے رہی لیکن ایک انسان سے گنا ہوا اگر وہ تین چیزیں کر لے تو اللہ تعالی اس کے دل کو صاف کر دیا جو کالا گناہوں کی وجہ سے آیا تھا اللہ تعالیٰ کالے نقطے کو ختم دی. کر دیتی ہے اسی چیزیں کیا کام کرے گناہوں کو چھوڑ دے نمبر دو بتا سل سے توبہ کر لے نمبر چار بس اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی مسرت مان لی یہ تین چیزیں اگر کسی نے کر لیا گناہ کرنے کے بعد شیتا نے گناہ کروایا اگر انسان یہ تینوں چیزیں کر لیا تو ان کی کی برکت سے اللہ سو کے یا کل اس کے دل کو اللہ تعالیٰ صاف کر دیں گے سارے عروج کا مختلف اللہ تھا اس کو ختم کر دیں گے لیکن اللہ اندر کے نمیلے کا سامنے ساتھ رمایا اگر انسان نے گناہ کیا کیا ایک گناہ کیا پھر دوسرا گناہ کیا تو اس کے کارے نوٹے کو اللہ نے بڑھا دیا بہت یہاں تک پھر چاہیے اب اس کا دل کام ہارا ہو گیا اب ایمان اس کا کام کرنا چھوڑ دے گا اللہ یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ نے ذکر کیا کلّا بل رانا گروپ ماں کان جب یہ راہ ہے جہاں تک جو بار بار پڑھان کرتا ہے جوفا نہیں کرتا تو کالا نقطہ بڑھتے بڑھتے ایک ایسا ہوتا پورا دن اس کے ہے پورا دن کیا ہو جائے اللہ تعالیٰ سے ہم تمام لوگوں کو ایمان تازہ کرنے کے جیسے تمہارا کپڑا نیا رہتا ہے دن ب دن کو سیدھا پورا میرا پشہرا ہوتا جاتا ہے ایسے تمہارا ایمان بھی کو سیدھا پرانا ہو جاتا ہے،, ہے اس لیے اپنے ایمان کو تازہ کرو اللہ تعالیٰ سے کو ایک والے جمعرات جو ہے وہ دراصل کر کے آئے گا نکے جان سوانا ہنڈکا اشد ہنتا اشتدا